میں جو لفظ سبحان ہے سبحان اللہ جو ہے اس میں لفظ سبحان عبد اور اسرا جی انشاء آج ہم پڑھیں گے تو میری بات آپ سمجھ کہ میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں کئی چیزیں ایسی ودیت کر گئی ہیں کہ جو ہمارا شار نہیں ہے جو ہمارا شار نہیں کسی <تصفح> چیز کا جائز ہونا ناجائز ہونا یہ الحد ایشو ہے کسی چیز کا جائز ہونا یا ناجائز ہونا یہ الگ ایشو ہے ہاں یہ جائز ہے یہ ناجائز ٹھیک ہے لیکن کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ آ, گروہوں کے ساتھ منسوخ ہو جاتی ہے تو آپ نے وہ کام کرنا ہے جو اہل سنت کا شعر ہے جو ان کی پہچان ہے ٹھیک ہے نا سب لوگ مناتے ہیں شیئر بھی کرتے ہیں میلا کے جلوس میں شیئر بھی آ رہے ہوتے ہیں لیکن میلا شریف جو ہے وہ اہل سنت کا شعر ہے جو بندی بھی کرتے ہیں ڈیر اسمعل خان میں میلا کے جلوس کو بھی نکالتے ہیں لیکن ان پہچان گنتی کی ہے یہ سنی کی ہے اسی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شہر بن چکے اچھا بنی اسرائیل میں معراج کا ذکر اور اس کے وفوائد اور نکات سبحان علی جی اسرا بیگ دی ہی جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک اور وہ حریب ایب سے پاک ہے جو اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد تک لے گیا اس کے ارد گرد ہم نے بہت برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس امد خاص کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں بے شک وہی سننے والا ہے وہی دیکھنے والا ہے یہ آئے ہے اس کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں کو بیان کیا گیا سفر نامہ میں سات چیزوں کا بیان ضروری ہے نمبر ایک سفر کس نے کرایا نمبر دو سفر کس نے کیا نمبر تین سفر, سفر کہاں سے کیا گیا نمبر چار سفر کہاں تک کیا گیا نمبر پانچ سفر رات میں ہوا یا دن نمبر چھ سفر کتنی دیر میں ہوا نمبر سات سفر کس لیے کیا شاید میں اللہ تعالیٰ نے قائد اعجاز کے ساتھ ان سات چیزوں کا ذکر فرما دیا سفر کس نے کرایا سبحان سفر کس نے کیا فرمایا اس کی عبد خاص نے سفر کہاں سے کیا فرمایا مسجد حرام سے سفر کہاں تک کیا فرمایا مسجد اقتا تک سفر کس وقت ہوا تو فرمایا اس طرح را رات راتو رات لے گیا سفر کتنی دیر میں ہوا فرمایا لیلا رات کے کلی لمحہ میں آپ لیلا لن کا مطلب آپ کہیں لے نہ سمجھنے لگ جائیں یہ لیلن ہے یہ لا نہیں ہے. م. م. م. اور سفر کس نے کرایا <خص> تاکہ ہم ان کو بعض نشانیاں بتائیں عموماً بڑے سفر کریں تو ان کے ماتحت اس سفر کو بیان کرتے ہیں دوہرا سفر کرے تو ان کے ساتھی صحافی صحافی ساتھ ہوتے ہیں ذرا سفر کریں جو اس سفر کو بیان کرتے ہیں مالک سفر کرے تو اس کا خادم اس سفر کی حکایتیں بیان کرتا ہے اور یہاں طرف تماشا یہ ہے کہ سفر بندے نے کیا اور بیان اس کا مولا کر رہا ہے سبحان اللہ ایسا سفر کبھی دیکھے گا آپ کہ سفر بندہ کرے اور بیان اس کا مولا اس کا مالک کرے اس سفر میں آپ کے ساتھ کوئی تھا نہیں اگر صحابہ کرام میں سے کوئی آپ کے ساتھ ہوتا تو وہ اس سفر کے تمام جزیات کو بڑے کیف اور کے ساتھ بیان کرتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اے محبوب آپ کے سفر کو میرے علاوہ اور کوئی پوری طرح نہیں جانتا اس دن میرے سوا کوئی اور بیان نہیں کر سکتا اگر یہ کہا جائے کہ جبرائیل تو آپ کے ساتھ ہی تو اس کا جواب یہ کہ پورے سفر میں وہ بھی ساتھ نہیں رہے سدرت المن پر وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے یہ لفظ سبحان جو ہے اس کے اثرار کیا کلیل لمحہ میں اتنی عظیم شان سیر کرا کر واپس لے آنا آج تن محال ہے انہیں مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا کہ مخلوق کے لیے تو یہ محال ہے اگر لیکن اگر خالق کے لیے خالد کے لیے بھی یہ محال ہو تو یہ خالق کے نقص اور ایب ہوگا اور خالق سبحان ہے یعنی ہر نقص اور عیب سے پاک ہے اس سے بعض علماء نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید کے شروع میں لفظ سبحان ذکر کر کے واقعہ میراج کو ثابت کر دیا ہے واقع کہتے ہیں کہ اللہ جی اس میں موصول ہے اور اس میں موصول کے بعد کے جملہ اس کے ماقبل کی معرفت کی دلیل ہوتا ہے اور اس کا ماں بعد ماقبل سے زیادہ معروف اور زیادہ مشہور ہوتا ہے جیسے سے کوئی شخص کسی ملک کے پاکستان کے سفیر کا تعارف کرائے اور ہے یہ فلاں فلاں ہیں وہ پاکستان کا سفیر ہے تو اب پاکستان چونکہ اس شخص کی بنسبت بہت زیادہ معروف اور مشہور ہے اور مخاطب پاکستان کو جانتا ہے تو وہ پاکستان کی وساست سے اس شخص کو پہچان لے گا پاکستان کا سفیر ہونا اس فلاں بن فلاں کے معرفت کا ذریعہ بننا اسی نہج پر جاننا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان ہے وہ جس اپنے بد عبد خاص کو معراج کرائی تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرانا اللہ تعالیٰ کے سبحان ہونے کی معرفت کے ذریعہ اور دلیل بنا اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے سبحان ہے اور ہمیشہ سبحان رہے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے سبحان ہونے کا ظہور عطم اور معرفت ایک کامل اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ رات کے ایک لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش عرض تک لے گیا اور اسی لمحے میں پھر آپ کو عرض سے فرش پر واپس لے آیا اس لیے کہنا درست نہیں کہ کے شروع میں لفظ سبحان نہ ہوتا تو واقع معراج ثابت نہ ہوتا بلکہ درستی ہے کہ اگر واقع معراج نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے سبحان ہونے کا کامل ظہور نہ ہوتا اس سفر کے ذکر کی ابتدا سبحان سے کی اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا ذکر ہے اور اس سفر کے ذکر کے آخر میں فرمایا ان نہ سمیع اور بصیر بے شک وہ سمیع اور بصیر ہے اور سمیع اور بصیر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا ذکر ہے سو اس سفر معراج کی ابتدا بھی اللہ کے ذکر سے ہوئی اور اس کی انتہا بھی اللہ کے ذکر پر ہوئی سفرِ معراج سے آپ نماز کا تحفہ لے کر آئے اور وہ بھی اللہ کا ذکر ہے ماضی انسانوں نے ترقی کی اور ان کی معراضی ہے کہ یہ چاند پر پہنچے وہاں جا کر معلوم ہو کہ چاند پر بھی مٹی ہے اور وہ مٹی کے ڈھیلے بطور سوغات وہاں سے لے کر آئے تو یہ مٹی سے چلے اور مٹی تک پہنچے اور جو لے کر آئے وہ بھی مٹی ہے اور حضور اللہ کے ذکر سے چلے اللہ کے ذکر تک پہنچے اور جو تحفہ لے کر آئے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے اس سے معلوم ہو کہ معراج میں انسان مٹی نہیں نکل سکتا اور روحانی معراج مٹی سے بنا ہوا انسان خدا تک پہنچتا ہے لفظ ابد عیسائیت میں جو آیا ہے کہ سبحان ہے وہ, وہ جو اپنے ابد کو راتوں رات لے گئے سوال یہ کہ رسول کا ذکر کیوں نہیں کیا یوں کیوں نہیں فرمایا سبحان ہے وہ جو اپنے رسول کو لے گیا اس کا جواب یہ ہے کہ رسول وہ ہے جو اللہ کے پاس بندوں کی طرف سے آئے اور ابد وہ ہے جو بندوں کی طرف سے اللہ کے پاس جائے سبحان اللہ اور یہ اللہ کے پاس سے آنے کا نہیں اللہ کی طرف جانے کا موقع تھا اس لیے یہاں رسول کا ذکر نہیں ابد کا ذکر مناسب سمجھا اللہ تعالیٰ تعالیٰ عمران کا فرمات ہے اے ذکر اللہ آپ کو یہیہ کی بشارت دیتا ہے جو عیسی کلمت اللہ کے مستاق ہوں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے بچنے والے ہوں گے حضرت یہیہ کو سید کہا اور آپ کو ابد فرمایا اس کی کیا وجہ اس کا جواب یہ کہ سیادت سلطنت اور مالکیت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے بندے کو اگر سید یا مالک یا صاحب سلطنت کہا جائے گا تو یہ مجاز ہوگا اور بندے کی ایسی صفت جو اس حقیقی جو اس کی حقیقی صفت ہو اور اللہ تعالیٰ کی نہ ہو تو وہ صرف ابید ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے محبوب کا ذکر حقیقی و سب کے ساتھ کرے مجاز اور استعار و سب کے ساتھ نہ کرے اور فضیلت حقیقی وصف میں ہے مجاز اور استعار میں نہیں ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ کو محض عبد نہیں فرمایا فرمایا ہے یعنی اس کا بندہ عبد تو دنیا میں ہزاروں ہیں لیکن کامل عبد وہ ہے جس کو مالک خود کہ میرا بندہ ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ وسلم کو جہاں بھی ذکر فرمایا اپنی طرف اضافت کر فرمایا سوریہ بات نمبر ایک اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے اپنے بندہ پر کتاب نازل کی سورے زمر آیت نمبر 36 کہ اللہ اپنے بندہ کو کافی نہیں ہے سورہ نظم آیت نمبر 10 سو اللہ نے اپنے بندہ کی طرف وہی کی جو اس نے آ, کی طرف وہی کی, وہ جو اس سے وہی کی سورہ الفان آیت نمبر 41 اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے اور اس کے کلام پر جو ہم نے اپنے بندہ پر فیصلہ کے دن نازل کیا جب اللہ اپنا ذکر فرماتے تو اپنی اضافت آپ کی طرف کرتا ہے اور یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا اپنے مراج اپنے رب کا ذکر کثرت سے کیجیے آپ کی اللہ تعالی نے اپنی نسبت آپ کی طرف اور آپ کی نسبت اپنی طرف کر کے ظاہر فرمایا کہ پیارے تم ہمارے ہو اور ہم تمہارے ہیں علامہ آلوسی لکھتے ہیں بالکل نوجح کی تفسیر میں عشائر سے مرادی ہے کہ ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے مقرر کا طبلہ عرشۂ روحانین کا قبلہ کرسی ہے کروبین کا قبلہ بہت المور ہے آپ سے پہلے نبیوں کا قبلہ بہتر مقدسہ اور آپ کا قبلہ کعبہ ہے اور یہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے اور آپ کی روح کا قبلہ میری ذات ہے اور میرا قبلہ آپ کی ذات ہے قبل مرکز توجہ اور محور التفاق کو کہتے ہیں یعنی آپ کی روح میری ذات کی طرف متوجہ رہتی اور میں آپ کی طرف منتفق رہتا ہوں اسی لیے اللہ تعالیٰ جب آپ کا ذکر فرماتا ہے تو اپنی طرف اضافہ کرتا ہے اور جب اپنا ذکر فرماتا ہے تو آپ کی طرف اضافہ کرتا ہے سفر معراج کے موقع پر نبی کریم وسلم کو وصف عبید کے ساتھ ذکر کرنے میں یہ بھی بتلانا مقصود تھا کہ آپ کو معراج کی عظیم تضیرت کی بلند مرتبہ اور عجیب مقام آپ کی حاصل ہوا اچھا عمران بھائی کل آپ نے جو بتایا تھا وہ جو عبارتیں نہیں تھیں اس میں بائیس کا بھی ذکر ہے یار وہ جو ہے نا کہ آخری مہینے کے آٹھ دن کم وہ جو رجب والی بات ہم کر رہے تھے حضرت معاویر رضی اللہ تعالی نے کی تو تو تو اس میں جو آٹھ دن دن کم کم کا ذکر ہے تو تو وہ آٹھ دن کم سے مراد بائیس کی ہے باہر آپ ساری رات بیٹھے رہے تھے صبح میں میری یونیٹی بائی سے بات ہوئی سارا پڑ رہا ہے تو بھائی اس میں چھبیس کا ذکر ہے بائیس کا ذکر ہے پہلے ویک کا ذکر ہے پندرہ کا ذکر ہے پندرہ کے بعد کا لفظ آیا کہ پندرہ کے بعد اس قسم کی کوئی چیزیں ہیں تو سفر معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر ابیدیت کے ساتھ ذکر کرنے میں یہ بھی بتلانا مقصود تھا کہ آپ کی معراج کی عظیم فضیرت بلند مرتبہ اور عظیم مقام آپ کی ابیدیت کی وجہ سے حاصل ہوا ہے جو شف اللہ کے سامنے توازے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتا ہے اور اس میں عیسائیوں کا رد ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ابد ہونے کو باعث آر سمجھا اور انہیں خدا اور خدا کا بیٹا کہا اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا کہ ابدھ ہونا باعث ننگ و آر نہیں ہے انسان کو جو عظمتیں اور جو رفتیں ملتی ہیں اس کے ابد ہونے سے ملتی ہیں نیز اس میں یہ بتلانا ہے کہ معراج کی تزیم الشان کمال کے حاصل ہونے کے باوجود آپ ابدھ ہیں خدا نہیں ہیں جبکہ عیسائیوں نے اس سے کم درجہ کے کمال کی وجہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ دیا جس سے مسلمان اس کمال کی وجہ سے آپ پر الوہیت کا دھوکہ نہ کھائے ابد کا اطلاق روح جست پر کیا جاتا ہے فقط روح پر عرب کے لغت اور محاورات میں ابد کا اطلاق نہیں کیا جاتا سو سفر معراج کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے ابد کا ذکر کر کے بیان فرما دیا کہ یہ معراج جسمانی کی روحانی معراج نہیں تھی